مدنی چند کے ناظرین الحمد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کے مدنی مذاکرے کی بھی یقیناً بے شمار برکتیں حاصل ہوئی اور الحمد علم دین کے مدنی پھول یہ ہم نے چننے کی سعادت حاصل کی اور شروع میں ہی ایک بڑا پیارا انداز گزشتہ چند ایک مدنی مذاکروں سے میں تو نوٹ کر رہا ہوں کہ کسی ایک شعر پر تکرار ہوتی ہے اور امیر علیہ سنت اس پر مزید اشعار فرماتے ہیں بڑا ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے اور نعت اگر کسی ایک شعر کو پڑھتے ہیں تو امیر علیہ سنت اس اسی کی مناسبت سے دوسرے اشعار یہ پڑھتے ہیں تو ایک شعر نعت نے پڑھا میں چاہوں گا کہ اسے پہ نگرانی شورا و مفتی صاحب سے بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں کہ کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تو اس پر الحمد کلام ہوا امیر علیہ نے کافی اس پہ عشق کو محبت بھری باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں مفتی صاحب بھی اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے نگرانی شورہ سے بھی ہم سنتے ہیں اچھا پہلے ایک سوال آیا ہے وہ بھی لے لیتے سوال آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو پیش کر دے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ لمبیاء من الشیطان اماب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو شعر ہے ایک تو یہ شعر کا مطلب اور اس تو واضح ہے اور دوسرا امیر سنت کا اس طرح اشعار ملانا یہ تو آپ ماشاءاللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پرانا ایک طریقے کار ہے جو پہلے جی محفلوں کے اندر کثرت جی جی کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ کسی شعر کی تکرار ہوتی اور اس کے اوپر مسلسل اشعار ملائے جاتے تھے جہاں تک رہا یہ شعر کے حوالے سے معاملہ تو یہ امام اہل سنت کی جو سوچ جو امام اہل سنت نے اسلاف سے بزرگوں سے حاصل کی اور وہی چلتی ہوئی امیر سنت تک پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہی ہم پلتے ہیں تو کسی اور طرف کیوں دیکھیں امام اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات اپنی تصنیف تجلیقین کے اندر بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹکڑوں پر پلنا یہ تو بالکل واضح ہے ان کے در سے ہم پلتے ہیں امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو اشاق ہیں وہ ہر فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ڈھونڈتے ضرور ہیں کیا مثلا امام علیہ سنت نے یہ بات اس ضمن میں فرمائی کہ حضر علیہ السلاط اسلام یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدنا صالح اڈا نبینا و علیہ السلام یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے یعنی وہ اونٹنی کے جو چٹان سے آپ کے بطور معجوزہ نکالی تھی آپ نے تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر آپ میدان میشر میں آئیں گے امام علیہ سنت آگے حدیث بیان کرنے سے قبل رشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب کسی اور کی تعریف سنتے ہیں تو ان کا ذہن فوراً عقائد وجہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی فضیلت کی طرف جاتا ہے تو چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل الدی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آپ تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے یعنی جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے تو پھر آپ تو قصبہ پر سوار ہو کر آئیں گے تو حضر ال استاد اسلام نے فرمایا نہیں اس پر تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوار ہو کر آئیں گے اور حضور السلاد اسلام براد پر تشریف لائیں گے تو یہ ایک ذہن وہی صحابہ کرام علیہ مردوان سے چلتا ہوا یہ ہمارے اسلاف تک پہنچا اور یہی الحمد للہ سوچ اہل سنت کے اندر ہے کہ ہر فضیلت ہر بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی طرف کرنا کہ انہیں کے در سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو عطا فرماتا ہے اور یہی بات اسی شعر کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی اور در پہ ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور ایک بڑی پیاری بات اس میں ہم شامل کریں اچھا ایک سوال شامل کرتے ہیں اور درست جواب دینے والے کے ابتدائی جو بارہ نام ہیں وہ ہم پہ شامل کرتے ہیں سلسلے میں تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حسینی کسوٹی اس میں جو جواب دیا گیا درست جواب جو تھا جو شخصیت امیر علیہسنت نے اپنے ذہن میں سوچی تھی وہ درست جواب جو تھا وہ آپ نے بتانا ہے یہی آج ہمارا سوال ہے کہ درست جواب کیا تھا تو ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب اس میں فرمائی اور ہم نگرانی شورہ بھی چکے ہمارے طلبہ کرام کے ساتھ موجود ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا بھی ایک زبردست ٹاپک تھا اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی ایک سمجھ مدنی بہار ہے اور وہ جملہ امیر علی سنت کا یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے نا تو وسوسہ نہیں آئے گا yeah. یعنی یہ ایسا مطلب ایک بات ہے کہ اگر دعوت جیسے مدنی چینل دیکھتے رہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں دعوت اسلامی کی شاید کردہ کتب پڑھتے رہیں آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو ٹھیک ہے دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا پہ بھی کام دیا ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے آپ کیا ہیں ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے اپنے شعبے میں ڈاکٹر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے بڑھائیں آپ ایک وکیل ہیں یا جس بھی شعبے سے یہ تعلق ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو آپ اپنے شعبے میں کریٹ کریں تو جب یہ شعبہ آپ کے شعبے میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی رنگ ہوگا تو بہت ساری آفتوں مصیبتوں سے جو ہے وہ بچے رہیں گے اور یہ بہت بڑا مفتی صاحب ایک بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا یہ ایک ہے کہ اچھے بھلے مطلب یہ دیکھا جائے تو جدی پشتی جو ہے وہ نیازیں کھا کھا کر بڑے ہوئے اور ایسی گیدرنگ اختیار کر لیتے ہیں یا ایسے آپس میں جو دوست یار ہو جاتے ہیں یا ایسے چینلس جوائن کر لیتے ہیں یا ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جو مطلب ان کیا قائد نظریات ہر چیز میں وس اور بہت سارے نیکی کے کاموں سے جو نا وہ بدقسمتی سے دور ہو جاتے ہیں ظاہر حدیث پاک میں فرمایا صحبت مصرا کہ صحبت جو ہے وہ اثر لاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں تو ایسے ایسی صحبت سے تو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس سے بندے کے عقائد و نظریات یہ خراب ہوتے ہوں تو ایسے واقعی صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ نئی اصل میں ہمارے یہاں ایک ہے کہ بس دو چیزیں آج کل بہت ہیں ایک حب مال اور حب جا اب ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے گر جھمگٹا جمانے کے لیے اب ایک سیدھی بات ہے جی میں اگر کہوں بالکل جو بزرگوں سے چلتی ہوئی بات آ رہی ہے تو میں نے تو پرانی بات کہی میری طرف کون متوجہ ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی کہ بھائی نیاز کھانا حلال ہے نیاز کھانا جائز ہے اور اس پر یہ درائل جو پرانے بزرگ دیکھتے ہوئے آئے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس کے برعکس ایسی باتیں کروں گی جو بالکل نئی اور جدید ہیں تو پھر لوگ میری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے ایک استاد تھے وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے ان کو شہر بھر میں کوئی نہیں جانتا تھا تو اب وہ مشہور ہونا چاہتے تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو وہ مشہور ہو نہیں پاتے تھے بڑے اچھے اچھے بیانات کرتے لیکن کوئی سنتا تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ جمعے میں بیان کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ کتا حلال ہے اب وہ شور شرابہ ہو گیا اور انہوں نے کہا میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کتا, کتا کھانا حلال لے تو اب وہ سارے شہر کے علماء اور مشائق جمع ہو گئے کہ بھائی کیسے ثابت کر سکتے ہو کتا کھانا تو حرام ہے انہوں نے کہا کہ آ... ٹھیک ہے میں اپنے کال سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے غلطی میں اس سے رجوع کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غلط بات بیان کر کے پورے شہر کے اندر مشہور ہو گئے سارے علماء مشائق لوگ ان کو جاننے لگ گئے تو آج کل ہمارے یہاں یہ وبا بہت اللہ چلی ہوئی ہے کہ مشہور ہونے کے لیے باتیں ایسی کر دو کہ جو غلط ہوں اور یہی یہ ہمارے پھر عوام ہے کہ جو اسلاف کا طریقہ کار چلتا ہوا آیا بزرگوں کا طریقہ کار بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے کہ یہی طریقہ کار ہے قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اس کو چھوڑ کے پھر نئی باتوں کرنے والوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں تو علیکم بی بدین العجائز کہ بوڑھی عورتوں کے مذہب کو پکڑے رہو یعنی جو वा پرانوں वा کا مذہب چلتا واراً اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ ضروری ہے تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے پڑ کے ان کی باتیں سن کے یہ اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ شیطان اسی طرح انسانی شکل میں آتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا ہم پر لازم ہے ویسے یہاں نگران شلاح بھی موجود ہیں تو میں نگران شلاح سے ارض کروں گا کہ طلبہ کرام بھی موجود ہیں اور ظاہر یہ مستقبل کا ایک سرمایہ ہے دعوت اسلامی کے لیے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو وسوسہ نہیں آئے گا یہ تو امیر سن جملہ فرمایا ہے پھر ایک جو دعوت اسلامی والا ہے تو وہ بھی ایسا مدنی ماحول بنائے نہ کہ اس میں بھی لوگ کنفیوژن کا شکار نہ ہو تو اس ٹاپک پر کچھ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بیان فرمائیں یکدر گیر محکم گیر کیا بات ہے ایک بو پڑ تھے مضبوطی تھے نال پھڑ اور یہاں یا ٹانکا جھانکی کریں اپنی آنکھوں کو بھی ایک سمت میں رکھیں اپنے کانوں کو بھی ایک سمت رکھیں اصل میں بس یہ ہے کہ وہ ایک عشق کی بات کر رہا ہوں عشق کی بات ہے محبت کی بات کر رہا ہوں عقیدت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ امیر سنت کے مرید تو بنے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری آنکھ بھی صحیح معنوں میں مرید ہو جائے کیا بات؟ ہمارا کان بھی صحیح معنوں میں مرید ہو جائے کیا بات؟ ہمارا رواں رواں بھی صحیح معنوں میں مرید ہو جائے کہ جب یہ سارے صحیح معنوں و مرید ہو جائیں گے تو ان کو بھی نظر بھی ایک ہی آئے گا آپ نے تو کل موبائل کا بھی کہا تھا نا ہاں موبائل بھی اپنا یہی ہونا چاہیے جس میں مرشید بھی مرشد ہوتا رہے پیر پیر ہوتا رہا ہو سکتا ہے چونکہ میں لائیو ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مطلب بالکل سب بالکل اندر کی ہے آپس کی بات کریں میں بالکل آپس کی بات نہیں کر رہا اب میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں جو ہمارے یوں بالکل اندر اندر نہیں ہوتے کہ یہ بات کیا ہے یہ بات اس قوم کو فتنوں سے بچانے کے لیے کی مطلب یہ کہ فتنوں کا دور ہے فتنوں کے دور میں یہاں تک فرمایا گیا کہ گھر کے ٹاٹ بنے رہو حدیث پاک بڑھتا ہے گھر کے ٹاٹ بنے رہو تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے بلا وجہ گھر سے نکلنے تک کی ممانت مطلب یہ سمجھایا گیا کہ اگر تکنوں سے بچنا ہے تو بلا وجہ گھر سے بھی نہ نکلو بیجا خلط ملت یعنی لوگوں سے جو جی اختلاط ہے ملنا جلنا ہے جو بیجا ہے ان سے بھی روکا گیا نماز واجب, جماعت واجبات اور ضروریات جو زندگی کی ضرورت اس کو گزارو پھر گھر میں رہو اب گھر میں بھی رہنا ہے اب گھر میں رہ کر بھی کیسے رہنا ہے اس پر اب میں کچھ عرض کرتا ہوں مفتی صاحب انشاءاللہ اگر چاہیں گے تو اس پر اصلاح بھی فرمائیں گے تصدیق بھی فرما دیں گے ترتیب بھی فرما دیں ان کی ان کا وجود الحمدللہ ہمارے لیے بالکل برکت کا باعث ہوتا ہے کہ اب گھر میں بھی رہیں تو گھر میں ٹی وی بھی ہے گھر میں سوشل میڈیا بھی ہے گھر میں موبائل فون بھی ہے تو اب فتنہ آ رہا ہے چاہے ٹی وی کے ذریعے آ رہا ہے جیسا بھی مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ اس طرح کے لوگ چل پڑے اب جس کو دین اور اسلام کی باتیں سیکھنے سمجھنے کا شوق ہے تو وہ ادھر ادھر کیوں ہاتھ پیر مارتا ہے کس سے دین اور کس سے اسلام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب کسی عام آدمی کے کہنے پر ہم دوائی نہیں اتارتے کسی عام آدمی کے کہنے پر ہم اسلام اور دین کیسے سمجھ لیں گے کیا تو اس طرح مطلب کہ ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے اب آ رہی ہیں چیزیں جو عقائد پر ایمان پر نظریات پر حملہ کر رہی اور ہمیں علم ہوتا نہیں ہے معلومات ہوتی نہیں ہے اور وہ ایک بالکل نئی نئی بات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فتح و رضیہ میں لکھا ہے امام احمد رضا نے فلا جیل میں فلا سفید پر فلا لائن پر یہ امام احمد رضا نے نقل کیا میں صحیح بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوگا کہ یہ بات اہل حضرت نے نقل کی ہوگی مگر حضرت نے اس بار کسی کا کال نقل کیا ہوگا اگر حضرت نے اپنا اپنا موقف الگ بیان کیا ہوگا تو اس طرح کر کے وہ قسم کا کرے بولے گا کہ نقل کیا ہے لیکن وہ نقل کرنے کے بعد آگے جو بھی دوسری بات کی ہے وہ کیا ہوگی جو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے کہ اصل نتیجہ کیا نکالا اعلیٰ حضرت نے یہ تو کئی جگہوں کی لوگوں کی باتیں اپنی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں باراتیں نوٹ کی جاتی ہیں کوڈ کی جاتی ہیں حوالوں کے طور پر پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے تو اب اس طرح کی مطلب کے باتیں کرنے والوں کی طرف اگر ہم متوجہ رہیں گے اور سنیں گے تو پھر ہمارا بنے گا کیا اس لیے میں نے ارض کی ہے کہ یک درگیر محکمگیر یعنی امیل سنت کے ہو کے ہو جاؤ یہ آپ کو اعلی حضرت کا ہو کے رکھیں گے یا جو اعلی حضرت ہی ہو کے رہ گئے نا ان کا ہو کے رکھیں گے اور ٹھیک ہے اب اعلی حضرت کے ہو کے رہ گئے تو اعلیٰ حضرت ہمیں حضور نور غس اعظم کو ہو کے رکھیں گے ان کا ہو کے رہ گئے تو وہ ہمیں مولا علی کر مولا تعالی وزول کریم کو ہو کے رکھیں گے اور ان کے ہو گئے تو ہمیں جو دیگر تین خلافائ نا یہ ان کے ہو کر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو روایتوں میں ہے نا کہ ان کے تو پھر اوزے کوسر میں بھی ان کے بڑے ہوں گے سب کا ہو کے رہنا پڑے گا اچھا پیچھے اب ان سب کے ہو گئے تو یہ ہمیں سرکار کے دامن سے کیسا واپس کر کے رکھیں گے اور تو پھر یہ وہ ایک کنیکٹوٹی ہے چین ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے کے لیے یہ ہوگی یہ نئی بات نہیں ہے یہ تو شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے انہیں دن سیکھنے کا بھی یہ ذریعہ ہے علم دن بھی اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحبہ نے لیا صاحبہ سے تابئین نے لیا تابہ سے تباہی سے تباہ تابع تابئن نے لیا امشدی نے لیا اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اعلی فرماد شریعت جو کہ تریکت کے معاملے میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے جب اس کے لیے یہ پوری ایک چین بنی ہوئی تو تریکت کے معاملے میں بھی کتنا زبردست سلسلہ چلتا چلا رہا ہوگا تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں تو یہی عرض کروں گا مدنی چینل پر اس پر جو بیٹھے ہوں گے ان کو بھی ارض کروں گا جو یہاں ہیں ان کو بھی ارض کروں گا سوشل میڈیا پر بھی جو کل سنک کو بھی ارض کروں گا یک در کی محکم گیر ہک بوا پھر تھے مضبوطی سے نال پر بس جو الحمدللہ اللہ میل کی طرف سے آپ کو تعلیمات مل رہی ہیں اور جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات آپ کو پہنچا رہے ہیں امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بس وہ اس پر آخ کر لے خلاص کال لے, لے مرحبا. چلیں. مرکز العالیہ سے علی رضا اختاری مدنی مذاکرے کی مدنی ماہک سلسلے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ امیر علیہ سنت عمر القت نے مدنی مذاکرے میں دوران دعا فرمایا کہ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما تو حضور علی پوچھنا یہ ہے کہ ساری امت میں کفار بھی شامل ہے نیز وہ بعض مسلمان کے جن کا جانا جہنم میں لازمی ہے اپنے گناہوں کے سبب تو کیا اس طرح دعا بھی, وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کی دو قسم ہے ایک امت دعوت کہلاتی ہے دوسری امت اجابت کہلاتی ہے امت اجابت وہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا یعنی اسلام لے آئے حضرت اسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے اور امت دعوت وہ امت کے جس تک اسلام کی دعوت تو پہنچی لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اس میں جو دعا کی جاتی ہے ساری امت کی بخشش فرما تو اس سے مراد امت اجابت ہوا کرتی ہے اور اس میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں کہ جن کا جہنم میں جانا مقرر ہو چکا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی سزا کے لیے جائیں گے تو اسی لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کا کہ وہ اپنی سزا اگر مقرر ہو چکی ہے تو اس سے سزا لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ جن کا جہنم میں جانا یہ مقرر تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ اگر ان کے لیے مسلمان بندے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے تو اس میں برال امت ایجابت شامل ہے اور وہ افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقرر تو ہو چکا ہے جہنم میں جانا لیکن دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف بھی فرما سکتا ہے قول چلائیے سوال کا جواب چاہتا ہوں عمران بھائی سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کا مرتے وقت ایمان سلامت رکھے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے آپ کے نالائن کے صدقے تو شیطان جو ہے وہ اپنی ہیلچیت کرتا ہے کہ میں انسان کو کسی طرح گمراہ کر دوں اس چیز سے کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد سے اور نبی پاک علیہط اسلام کی محبت سے غافل ہو کر میری, میری پکڑ میں آ جائے اور میں اس کا ایمان ضائع کر دوں تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور پھر جس کا ایمان ضائع ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہا تو پھر بھی ہم لوگ نماز تنازع لوگوں کا پڑھا دیتے ہیں تو اس سے کیسے پتا چلے گا کہ اس میت کا ایمان سلامت رہا کہ نہیں رہا اس کے بارے میں اگر تھوڑی معلومات مل جائے تو جزاک اللہ ہمیں ہر وقت ایمان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے اور ایمان کی سلامتی کے جو ذرائع بنائے گئے ہیں دعائیں ہیں وظائف ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اسباب ہونے چاہیے اسی میں کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسے بیعت ہو جانا ہے اس کا مرید بن جانا ہے تو اسے بھی ایمان کی سلامتی کی صورتیں ہیں تو ایمان کی سلامتی کی کئی صورتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اسے یقین یقین اختیار کر لینا چاہیے اور رہی بات جنازے کی تو جو مسلمان مراج ہمیں مسلمان مہاراج تھا وہ مسلمان ہی ہم اس کو سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یہی ہے مفتی صاحب جی یعنی ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو ہمارے سامنے جو مسلمان ہے اور وہ مسلمان ہو کر ہی مرا ہے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور دوسرا یہ کہ جو کی کیفیت میں کسی کے منہ سے اگر کلمہ کفر نکل بھی گیا تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے کلمہ کفر کا اعتبار نہیں کیونکہ نزا کی سختیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے عقل زائل ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کلمہ اس طرح کا نکلا ہو کہ جو بظاہر کفر نظر آ رہا ہے یہ اس صورت کے اندر ہو کہ جو اس کی عقل ضائع ہونے کے بعد نکلا ہے تو اس لیے اس کے پر کفر کا حکم نہیں ہوگا باقی یہ کہ چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں ظاہری زاہر یعنی اعتبار سے باقی باطن کے اعتبار سے کیا ہے اس وقت کیا معاملات اس کے پیش آئے ہمیں اس کا مقلف نہیں کیا گیا لہٰذا اس کا جنازہ بھی پڑا جائے گا اور اس سے پہلے کے معاملات غسلوک فن وغیرہ سب کے کیے جائیں گے آج ہمیں گیارہ مدنی مذاکرے ہوئے جی جی. جی اگر ان سب کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے مدنی مذاکروں کا کو کنکلوژ یا سمری نکالیں تو اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ اس کو لکھو تو میں ہی سمجھتا کہ یہ رسالوں کے رسالے نہ آ جائیں بالکل اتنا زبردست مواد اگر ہم لکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں اور پھر ماشاءاللہ یہ روزانہ دوپہر کے وقت میں یا گیارہ ساڑھے بجے کے آس پاس یہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے جیسے یہ اتنا ہے کہ جیسے ختم ہوا نا تو اب ایک شعبہ شعبہ میل سنت وہ بیٹھ کر یہ پورا دوبارہ اس کو ایڈٹ کریں گے کہیں کچھ کمی بیشی کرنی ہے تو کریں گے اور پھر یہ اس کو کل دوبارہ آنر کیا جاتا ہے چلایا جاتا ہے تو اگر ہم سب یہ ذہن بنا جیسا بارہ مدنی مذاکروں کا یا چودہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ آنے والا ہے گیارہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ آنے والا ہے تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں سوچیں تو ان اللہ علم دین سیکھنے کا یہ بہت بڑا خزانہ بہت بڑا ذخیرہ ہے تو پھر دیک امید کہ علم دین ہی نہیں ہے یہاں اگر ہم غور کریں تو میری سنت کے اس مدری مذاکرے میں گھر گھرستی کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے روحانی علاج کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے اچھا گھر میں راشن پانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر حوالے سے گھر کاروبار ذاتیات جس حوالے سے جس کی جو مرضی آ کر پوچھ سوال اور کئی سوالات کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو ایک شخص نے ایک سوال کیا باقی اگر دس اور جوابات ملے تو دس کے دس جواب میں بھی کئی جواب ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق میری ذات سے ہوتا ہے یا میرے گھر بار سے ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے میں چونکہ مدنی مذاکرے کا یہ بھی سلسلہ تو رک گیا جو اب مدنی مذاکرے کے مدنی مہک جب انشاءاللہ ہوگا تب ہوگا تو یہ اب تک کی جو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا جو بھی تسلسلچا یہ اس کا سمجھے کہ یہ بھی اس کی بھی آج آخری یہ حصہ ہے تو میں مدنی مذاکرے کی اس مناسبت سے آپ کو بالکل دعوت دوں گا اور مہربانی کر کے مدنی مذاکرہ کبھی بھی مس مت ہونے دیا کریں لیکن میں آج ایک بات سوچ رہا تھا کہ اس کو ضرور شیئر کریں گے کہ جیسے آج مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے وہ بات چلی تو وہ ٹرین غوثیہ ایکسپریس تو شاہ جیلان ایکسپریس تو میلاد ایکسپریس تو یہ بھی میں یہ سوچنے لگا کہ بعض جو ذمہ دار ہوتے ہیں مدری چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں اب کوئی اپنے اوپر پین لے رہا ہے بھائی ہے جس نے ٹرین کا کہہ دیا تو اس ٹرین کی پوری تیاریاں کرنی پڑیں گی دعوت دینی پڑے گی ٹکٹیں کرانی پڑیں گی اسلام کو بٹھانا ہے کرنا ہے لانا ہے پھر یہاں رکھنا ہے پھر جناب وہ لنگر پکانا ہے لنگر رضویہ کھلانا ہے کرنا ہے سب کو تیار یہ سارا ایک کام ہے نا کام ہے اچھا ایک شخص ہوتا ہے یار اپنے یار چھوڑو بھائی مدنی چینل پہ دیکھ لیں گے اور ایک ہوتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ لبایک تو یہ جو فرق ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں کیا ٹھیک ہے مدنی چینل پہ دیکھ لیں گے نا ابھی بھی تو دیکھ لیا نا اول اوپر دیکھ ہی رہے نا لیکن ایک اس طرح سے پین لے کر یہ سارے لوگوں کو لے کر آنا کرنا تو یہ جو فرق ہے اس میں اپنے آپ کو جذبہ کیسے لاؤ جذبہ کیونکہ یہ جو لانا ہے نا اگر اس کی اہمیت کو سمجھ لیں نمبر ایک اب جیسے کہ بارہویں کے مہینے میں جو لانے کا ذہن بنا رہے ہیں اب انہوں نے جیسے کہ مرکز اولیا سے حاجی یافور نے ہدف لیا دیگر خادری کابینات نے ہدف لیا دو اور چار اور لوگوں نے بھی ہدف لیا اب جنہوں نے ہدف لیا نا یہ سمجھے کہ اب ان کے پاس کتنے ڈیڑھ دو مہینے رہ گئے ٹھیک ہے اب ان کے پاس کام مل گیا نا اب یہ مدنی مشورے تو مدنی, دو, آ, مدنی دورے تو مدنی اجتماع میں اعلان تو یہ جناب جوک درس بھرے آئے جائیں گے تو مدینہ بالکان میں یہ ساری ترقی بنے گی تو اگر یہ دیکھے یہ ڈیڑھ دو ماہ میں یہ سری مدنی مذاکرے کی تیاری کو اڑ نا کہ یہاں لانا ہے ایک ایک سے ملاقات دیکے ایک کو دعوت اور رابطے واسطے بہت کچھ ہو رہا ہوگا اس رسائل تحفے میں دیے جا رہے ہوں گے اب یہ آٹومیٹیکلی اس پوری کابینات یا کابینہ میں مدنی کام کے بھرنے کا ذریعہ بن رہا ہے اچھا اب جب یہاں آئیں گے تو سفر میں سنت سیکھنے سکھانے کا اور بالکل مدنی ماحول ملتا ہے نا انسان نکلا اپنی دکان سے اپنے گھر سے اپنے محلے سے تو ایک اچانک اس کو دعوت اسلامی ایک مدنی ماحول ملتا ہے یعنی مجھے اسلامیہ بتا رہے تھے ایسے ایک اسلامی بھائی نہیں آئے تھے ہلکی ہلکی ان کی داڑھی تھی انہوں نے مغرب کے تین فرش پڑے آج تو ان کے ساتھ ہمارے کوئی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ, کہ میں نے خود اپنے کانوں سنا کہ وہ ایک نیا کوئی اسلامی بھائی لگ رہا تھا جو ابھی یہ آئے تھے جو اس وقت تین دن کے لیے تو ہلکی ہلکی اس کی شیو تھی مغرب کے تین فرض پڑھ کے وہ دوسرے اسلامی تک پوچھتا ہے اب کیا پڑھنا ہے اللہ اور اس بےچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مغرب کے تین فرض کے بعد اب دو سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں اتنے نئے اسلامی بھائی اب وہ آ کر یہاں بیٹھے تو انہوں نے نمازیں پڑھی نمازیں سیکھی ہوں گی اور کتنا کچھ سیکر گئے ہوں گے پھر یہ اتنا رہنا پورا ماحول تبدیل ہو جانا پھر یہاں سے دوبارہ بس یا ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو جانا یہ 4 پانچ 6 دن اور اس کوشش ہے ڈیڑھ دو ماہ لگیں گے پھر گیارہویں کی تیاری کریں گے تو یہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے یہ جو گراف ہے نا مدنی کام کا یہ اس کو یوں بڑھاتا چلا جائے گا امرسا کا دوبارہ آپ دیکھیں سات آٹھ ہزار اسلامی بھائیوں کو یہاں آنا یہ کچھ تو اور آنا پیچھے منان بھائی میں آپ کو ایک بات ارض کروں کہ میں تو بلکہ اس میں یہ ذہن دیتا ہوں کہ جو بھی ہے اگر آپ واقع کسی کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں نا میں یہاں تھا ہمارے مجلس رابطہ کے اس ٹائم بھائی ایک پولیس آفیسر کو لے کر آئے تھے وہ اگرچہ ڈیوٹیاں ڈیوٹی کے دوران اپنی وردی میں آتے تھے مگر بڑی رات گزارنی تھی ماشاء اللہ وہ اپنے لباس وباس پہن کے یہاں بیٹھے اب جو اتنی ہلکا پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے یہاں جو دعاؤں کا جو ایک منظر ہوتا ہے پھر ویسی بھی عبادت کے جو مناظر ہیں یہاں پر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ماشاء اس طرح سے اجتماع میں آنا لانا چاہے وہ ایک ہی کو لائے اپنے سیٹ کو لے آئے اپنے ملازم کو لے آئے جس طرح سے بھی ہو اس طرح گیدرنگ میں مدینہ جی اور اجتماعی جیسا جیسے مرکز بولیا جی جی لاہور میں یافور میں بیٹھے تھے اس کو حاجی شاہد اپنے یا جمع, جمع کرنے جاتے جی ہیں جی جی, جاتے جی, جی جی اس طرح اجتماعی طور پر بیٹھنے کے فوائد ہیں اس طرح جی جی بھائیوں کا بہت ذہن بنتا جب وہ آپ سے نکل کر گھر جاتے ہوں گے نا کے لے تو ان کا ذہن کتنا صاف ستھرا ان کی سوچوں میں کتنی پاکیزگی آ جاتی ہوگی اور ان کو کس قدر دین سے مذہب سے سنتوں سے محبت بڑھ جاتی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہو کے جائیں تو کئی عرصے کے بعد شاید پہلی بار وہ فجر کی نماز جمع سے جا کر مسجدیں پڑھنے والے بن جائیں میں تو آجی عبد بھائی کا وہ جو آخر میں چلانا کہ وہ جہاز میں ہی بیٹھے ہیں تو آئی ٹی کے ریڈیو کنیکشن سے ہو کر اپنے اپنا اچھا پھر ان کی عادت میں جانتا ہوں اکیلے سن بھی نہیں رہو گے کچھ نہ کچھ بیٹھا ہوگا نہ اس کو فائدہ تیس ہزار فیٹ کی بلندی سے وہ شروع ہے الحمد اور نیٹ کام کر رہا ہوتا تو نہیں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کال چلائیں میرا حاجی امین صاحب سے یہ درخواست ہے ان سے ارتھ ہے کہ لنگرے تجزیہ کا بینک اکاؤنٹ نمبر چل رہا تھا وہ بڑی تیزی سے گزرا جس میں ہم اس کو پڑھ نہیں سکے اگر وہ مدنی مذاکر کی مدنی مہک میں دوبارہ چلا دیا جائے تاکہ ہم اس کو لکھ کے سیو کر سکیں تو براہ مہربانی بہت خرم ہوگا آپ کا بالکل اس کو چلائیں اور میں اس پر ایک کہ ان کو کوئی چیز نوٹ کرنی تھی نا انہوں نے نہ موبائل سے پکچر کھینچ لی اب پکچر کھینچی نا تو سارے نمبر اب آپ اس کو پکچر کھینچ لیں تو جو کچھ بھی اس میں ہے نا وہ دو تین پکچر کو اپنے پاس سیو کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کو پاس دے, چلنے دیں چلنے دیں پیسہ آنے دے کیا کہتے ہیں یہ بھی ایسا جیسے کہ پٹی چل رہی تو یہ دل کرتا رہے گا ماشاء اللہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے کے یہاں لنگر ہوتا ہے مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے اور علم دین سیکھنے کے لیے جو آتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں آہ آہ یہ آہ آہ بارد بارد عام بارد لازم نہیں ہے یعنی یہ آنے والے کچھ مطلب کچھ یوں ہم اگر کھلا بھی رہے آپ کے ہی کے چندے سے تو وسل کر رہے ہیں آ کر یہاں مطلب کہ محنت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کھا لو یہ ہوتا ہے الحمد کال چلائیے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ راشد علی لاہور سے بالغ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عالم بننے کے لیے گرامر سمجھ ضروری ہوتا ہے یا گرامر کے بغیر بحر فتح پڑھ کے بندہ عالم بن سکتا ہے السلام علیکم گرامر پڑھنا یعنی عالم بڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے گرامر پڑھنے کے بعد بھی بندہ عالم بعض نہیں بنتا اصل یہ کہ مطالعہ اور پھر صحبت امیر سنت نے بظاہر کوئی گرامر نہیں پڑھی لیکن ماشاءاللہ جو ان کا علم ہے جس طرح کے یہ عالم دین ہمارے سامنے ہیں تو وہ آپ کا مطالعہ اور پھر اس کے پاس صحبت کہ آپ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بائیس سال جاتے رہے پھر دیگر علماء کے پاس آپ کا آنا جانا رہا تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ صحبت اختیار کریں اگر بہتر تو یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے درس نظامی کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے وہ نہیں تو کم از کم یہ کہ صحبت اور پھر اس کے ساتھ مطالعہ آپ کا کنٹینیو رہے مطالعہ یہ ہے کہ انہی معاملات کا ہو کہ جس کے لیے آپ علما علم سنت سے رہنمائی لیں کھلا مطالعہ نہیں ورنہ پھر وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے جس کے نظارے عام ہیں ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت یا طا فرمائے آمین. مدنی مذاکرے کی مہک پانے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور اعلانات کرنے ہیں آج امی جی آج ہم نے کل کا بھی بتانا تھا بتا دیں کہ کل جو سوال ہوا تھا وہ سوال یہ تھا کہ لشکر یزید سے نکلنے والے جان نثار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا تو اس کا درست جواب تھا حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو درست نام ہمیں ملے ہیں ان میں ابتدان بارہ نام ام حسنین باب المدینہ احمد رضا ٹنڈو آدم شبیر احمد حویلیاں کین بنتے حنیف اتاری زمزم نگر بنتے غلام رسول لالا موسا بنتے منیر احمد مرکز اولیا ام سارا اتاریہ باب المدینہ بنتے عبد العزیز زمزم نگر بنتے ندیم اتاریہ عارف والا بنتے عبد القیوم اتار نگر بنتے اسلم اتار آباد بنتے نور محمد کنری تو یہ بارہ نام اس میں لیے گئے ہیں اور اس میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں بنت منیر احمد مرکز اللہ ماشاء اللہ تو ان کو انشاءاللہ شاء دس سو یعنی ایک ہزار روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے وہ مکتبت المدینہ سے خریداری کر سکتے ہیں کال چلائیے السلام برس علی برس علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رہا ہوں ماشاء مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے کہ جب مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر دامد برکات منالیا کی مہک جب ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں اور کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے ماشاء بھی زبردست منظر ہوتا ہے وہ آپ سب سے مدن کہ یہ منظر بار بار اگر دکھایا جائے تو مدینہ مدینہ ہمارے لیے مفلت کی دعا بھی کر دیجیے گا ماشاءاللہ اللہ اور محبت مرشید میں آپ میں برکت عطا فرمائے اب جب تک وہاں اللہ اللہ تم جیسے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو مربع ہو رہی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں جتنا دکھا سکیں ہم دکھاتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں تبھی عطا امکان کوشش ہوتی ہے ہمارے کیمرہ مین اور ڈائریکٹر وغیرہ دکھا سکیں تو اب جتنا منظر ہوتا ہے اتنا ہی دکھا پا رہے ہیں اب یہ کہ اگر آپ کی اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کبھی ریپیٹ میں چلتا رہے تو اس پر مجلس آپ کی آواز سن رہی ہوگی اللہ امید ہے ہمارے ذمہ داران تو جب جب ممکن ہو ان شاء اللہ مسلمانوں کی دل جو ہی ہوتی ہے دل خوش ہوتے تو کیا چاہیے تو پیر صاحب تو پیر صاحب ہے نا لوگ مزہ اچھا لگتا ہے ہاتھ دِلاتے رہنے سے جی کول چلائی اس میں کنیکشن کا کچھ میرا لوسن نے تذکرہ کیا کنیکشن تو باپا نے میرے پاس سائنسی کنیکشن ہے کہ آپ اس کو میری کرامت نہیں سمجھنا تو اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ مطلب میں اترنے میں احتیاط کرتا ہوں چڑھنے میں احتیاط کرتا ہوں تو ایسا بڑوں کی بڑی باتیں ہوتے ہے نا بتا تو کیا کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایک جملہ اور بھی میں نے لکھا تھا آج تو بڑوں پر اعتراض نہیں ہوتا ہاں اس نے اچھی بات کی بہت اچھی بات بہت اچھی بات کی یار یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا اعتماد ہونا چاہیے اس سے ہونا چاہیے کیا بات اور اچھا گمان ہونا چاہیے کہ یار کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی بعض اوقات ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ بات کرتی جاتی ہے بیان ہو جاتا ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے اب انڈرسٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈنگ ہی رکھنا چاہیے اور یہ غور کر لینا چاہیے کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک اچھا ہی ہو رہا ہوگا بھلا ہی ہو رہا ہوگا مگر غلطی ہو بھی سکتی ہے یہ ساری غلطی نہیں ہو سکتی تو بندہ پھر غلطی پر کوئی غلطی سمجھ کے غلطی کرنے والے کی اچھے انداز اصلاح کر رہے اور یہ سوچ کر اسلح کرے بھائی اس سے غلطیاں آج بھی ہوئی کل بھی ہوگی پرسو بھی ہوگی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر بہت خوبصورت بات کی کہ اس نے زن اور وہ بھی بہت اچھے موضوع پر بات کی کہ بھائی اسے نے ملنے نہیں دیا جی خواب جی چا چا اگر جو خواب ہے صحیح ملنے نہیں دیا تو کل حالانک آپ کو یہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی حفاظتی امور جی یہ ساری جی جی چیزیں جی تو ملنے نہیں دیا تو ملے ملنے نہیں دیا تو اس نے زن کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تبھی روک دیا ہوگا تو خواب میں بھی اس زن سکھا رہے ہیں نا ایک ایک خواب میں بھی نے زن کو تو حقیقت میں زیادہ ان شاء اللہ گے اور میں عرصے سے ایک, ایک مدنی پول ارض کر رہا ہوں حسن زن میں کوئی شر نہیں کیا بدگمانی میں کوئی خیر نہیں آپ حسن زن رکھ کے چھٹے پڑے ایسا رکھ دیا خلاس آپ کا کام پورا ہو گیا اور بد گمانی میں بتانی اتنی شرمندگی ہوتی آج امین ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ اسلامی بھائیوں کے بیچ میں کوئی ترقی بنی اب وہ عجیب و غریب ماحول بن گیا اور مجھے مطلب کہ وہ لیا نا آپ نے یوں بولا آپ نے یوں کہا آپ نے یوں کہا آپ نے یونی اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی میں نے ان کو کہا کہ بھائی کب بولا کدھر بولا ہاں بولا کچھ تو بتاؤ نہ بالکل کوئی نہ ہاتھ نہ پیر کچھ بھی نہیں نا اگر یوں سمجھو کہ ایسا بولے گا آپ نے مطلب کہ رات کے بارہ بجے بیٹھ کے دن میں بات کی تھی کیسے ہوگا یہ اتنی مطلب واضح سب کی غلط فہمی واضح قسم کی غلط فہمی پھر میں نے الحمدللہ بیٹھ کے ان کی غلط فہمی دور کی کہ جیسے ہوا تھا حاجی صاحب نے بولا اب بولا حجی امی نے پھنسنے گیا یہ اب یہ غلط فیملی یوں بھی تو ہو جاتی ہے نا بھائی حاجی صاحب نے بولا حاجی نے بولا بس میں گیا ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب نے بولا نام پوچھ لو بھائی کون حاجی صاحب بھائی یار ابھی تھوڑے دیروں پہلے تو ہوا تھا اپنے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ حاجی صاحب والا ہوا تھا کہ حاجی صاحب وہ کیا چابی چابی لینے کے لیے کس ٹائم بھائی آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھوڑے دن ہو یہ تھوڑے دنوں بات ہے کہ وہ اسلامی بھائی ہم یہ پینا فلیکس جائے نا اس کے پیچھے سے آواز آئی کیمرہ مین نے کہا کہ وہ چابی چاہیے وہ کس کی چابی چاہیے وہ صاحب کی چابی چاہیے حاجی صاحب میں نے کہا میں حاجی صاحب کی چابی چاہیے حاجی صاحب کا کون سا ڈالا پھر بھی چلو حاجی صاحب کی چابی چاہیے اور میں اس کو دیکھ کر میں نے کہا کون ہے لائیں میں یہ چابی کیوں مانگا مجھ سے چابی مانگنے کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے اس کو کسی نے کہا صاحب سے چابی تو یہ آ کر صاحب کا چاپی مانگ رہا تھا اچھا تھوڑی دیر کیا بولا بھائی حاجی امین کی چابی چاہیے کیا میری چابی چاہیے حاجی امین کے بولا نا کی چاہیے اب چا بھی کسی اور کی چاہیے لے کسی اور تالا کھولنا کسی اور کا کھول کسی اور کا دے گا تو غلط فیمی نہ اڑے گی بھی غلط فہمی ہو جاوے نا اس لیے ہمیں اس میں صحیح بار حاجی صاحب بولنا ہی نہیں چاہیے نام لو یار نام لو نام صحیح نہیں ہوگا تو بابا بدل دیں گے یار جب نام نہیں بدلا تو اس کا صحیح ہے لے لو تو یہ مطلب کہ یہ اب استاد صاحب نے کہا ہے ابھی حافظ صاحب اثر ہیں حفیظ حسان صاحب اب کوئی بولے استاد صاحب نے کہا وہ کون استاد صاحب نے کہا ہے استاد صاحب سکھا کر گئے تھے کون استاد صاحب سکھا کر گئے تھے نازیم صاحب کس سے بات کریں گے تو نام ہے تو میں یہ اس لیے غلط فلم کی بنیاد پر کہ یہاں مطلب کہ کا کسی اور نے ہوگا چر کسی اور کے نام پر گیا ہوگا اور ویسے بھی گئے جھنڈے کا جلوس نکلنے میں دیر نہیں لگتی سر نکال دیا بھائی کہ یہ اس نے بولا ہوگا اس نے بولا تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر ہر امین میں نے جب وضاحت کی نا اب یقین مانے وہ وضاحت سن کر وہ آدمی ایک تو تھوڑی دیر کے بالکل سکتے میں آ گیا نا اس کے بعد پھر ایک دور پھر یہ اس کیسے غلط پہ بھی پیدا ہوئی وضاحت ہوئی اب جو ہوتا ہو گیا لیکن یہ اگر میں کہوں کہ یہ میری زندگی کے کئی تجربات ہیں ایک نہیں کئی تجربات ہیں تو شاید میں غلط نہیں ہوں کہ جب آپ بات کرتے تو پتا چلتا یار بات تو یہ تھی نہیں بات تو کچھ اور تھی میں کچھ اور سوچ رہا تھا اچھا میں دیکھ کر آدمی ذہن بنا لیتا ہے کہ یار یہ ہوا ہوگا ایسا نہیں ہوتا بات بات پیچھے کچھ اور ہوتی ہے ہو کچھ اور رہا ہوتا ہم بھی لے سننا کہ ایک جملے نے اگر تھوڑا سا غور کرے نا ایک جملے نے دعوت اسلامی والوں کو دعوت اسلامی سمجھا دی بڑوں پر اعتراض نہیں ہوتا اور بھروسہ کرنا چاہیے پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات ایک بیان میں فرمائی دی کہ اگر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو حسن زن کے عادی ہو جائے ایک اسلام بھائی نے مجھے باقاعدہ کہا تھا بولا میرے میں یہ طبیعت نہیں تھی آپ سے یہ مدنی پھول سنا مجھے اس مدنی پھول پر جب میں نے عمل کرنے کی کوشش کی مجھے نیند نہیں آتی تھی الحمدہ مجھے نیند صحیح آنے شروع ہو گئی الحمد للہ ٹینشن ہو جاتا ہے بدگمانی والے کو پریشان ہو جاتا ہے دماغ میں بوجھ آ جاتا آ جاتا ہوگا کوئی ایسا بوجھ بوجھ یہ کیا ہوگا درگزر معافی حسن زن اور اللہ تعالیٰ پر مطلب کہ اس کے سپرد کر دینا وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اشلم مدنیف الطا فرمائے نا کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے اتنی خوبصورت بات ہے کیا بات؟ یعنی جو برائی کر رہا ہے نا اس کو اس کے برائی کے سپرد کر دو اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مشہور ایک جو آپ نے سنا کا جو گھڑا کھوتا ہے کسی کے لیے ہوتا خود, خود ہی گرتا ہے تو اللہ مسلمانوں کو بچا کر رکھے ہم کسی کی برائی کرنے کو خوش نہ ہو کہ اگلا برائی کر رہا ہے دل وار کو کریں تو کریں تو خود ہی گرے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے ہر ایک کو بچانے کی ہر ایک کو روکنے کی سمجھانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی مگر یہاں پر خود اپنے لیے کتنا پیارا مدی پھولے کہ جو تیرے ساتھ برائی کر رہے جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور جو تیرے برائی کرے اس کو اس کے برائی کے سپورٹ کر دے کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے بہت خوبصورت اور پرسکون رہنے والا یہ مدنی پھول ہے مطالعہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا اب آلوا مطالع... مطالع کر مطالعہ کر مطالعہ کر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اب اچھا یہ آپ دیکھو کسی کو گھڑ کے چوچا دفعہ وہ جس کو آپ نے دیکھا نا وہ تھوڑی تھوڑی دیکھا مطالعہ کرتے کر دے کر آپ کو دیکھے گا کیا کر کیوں دیکھ رہا یہ میرے کو اچھا اس کا تو کام پورا ہو گیا نا کہ اس نے آپ کو اڈانا تھا ہٹا دیا اب آپ کو یہ کیوں دیکھ رہا ہے یا نظر مار رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا یوں کر رہا ہوگا اب اتنا گمان کی نہیں کیا ضرورت ہے اچھا گمان کرے پڑھائی میں لگے رہے مدینہ مدینہ کرتے رہے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ آپ کو پڑھا پڑھنے والا ہوگا تو بیٹھ گا نہ پڑھے والا کبھی دیکھے گا بھی نہیں تو یہ ایک خوش طبعی کے طور پر رس کر رہا ہوں تو اللہ کریم ہم سب کو حسن زن کی نعمت عطا فرمائے اور یہ مدری مذاکرے میں تو سمجھو حسن زن کے جام ہے نا جام یوں بربر بر کے پلا رہے ہوتے ہیں میں وہاں وہ بو بتاؤ بھر کے پلا رہے ہوتے ہیں یہ دل ہے نا یہ دل ان کو لے کے بیٹھ جاؤ آپ یہ بات جو خالی تھی جو, جو متلاشی آیا تلاش کرنے والا آیا نا انشاءاللہ اس کے دل میں یہ حسن زن کا جام ڈال دیں گے کیا بات اللہ کی رحمت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مدنی مذاکرہ اتنا حسن زن اتنا بردباری اتنا خیل اتنا برداشت دیتا ہے مدنی مذاکرہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یقین مانے اللہ مدنی مذاکرہ مدری مذاکرہ مدنی مذاکرہ کرنے والے ان دونوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے رکھا جاتا فرمائے اچھا آج کے جو سوالات سوال والد کا نام یہ حسینی کسوٹی میں درست جواب کون سا تھا جواب حضرت حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی بارہ نام ہم لیتے ہیں بنتے رمضان اطاریہ بنتے جلیل اطاریہ بنتے الرحمن حافظ آباد بنتے آفتاب ملک کھارو شاہ بنتے مشتاق اطاری اطاریہ پاک پتن شریف بنتے ریاض ٹیکسلا رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان شبیر احمد حویلیہ نعمان عقیل باب المدینہ بنتے خالد پاک پتن شریف بنتے عرفان باب المدینہ جیلا نذا حویلیہ کینٹ اور ان میں جو قرآن دازی کے ذریعے نام نکلا ہے وہ بنتے عرفان باب المدینہ کراچی تو ان کو بھی انشاءاللہ مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے ماشاءاللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اجازت دیجیے انشاءاللہ شاء ہفتے کو مدنی مذاکرہ کو مدنی مذاکرہ ہے اللہ کریم مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجاہ نبیج الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ